مما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بزعة وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم بن الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حمل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سطرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه سحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق مشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عنك غطاءك فظفرك اليوم هديد فقال قرينه هذا ما لدي عقيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريد الذي جعل مع الله لا أناخرة القيا في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبذل القول لذي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل هو الذي بعذ في الأميين رسولا منهم يسرع عليهم آياته ويفكيهم ويؤلمهم الكتاب والحكمة وإن من قبل في ضلال مبين خذ بين أسنوناك بعد سورة الجمعة بعدها في السعنة الوكيلين آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وہی ہے جس نے امیدین میں ایک ایسا رسول بھیجا جو رسول کے انہیں اللہ تعالی کی آئتیں پڑھ کے سناتا ہے ان کا تجیا کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی باتیں انہیں سکھاتا ہے حالانکہ وہ اس رسول کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اور آپ کی پیدائش سے ڈھائی ہزار سال قبل دو ہزار چھ سو سال قبل جب آپ کے جد انجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے فرضند اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کو تعمیر کیا بیت اللہ کی عمارت کی تجدید اور بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو سو دعائیں کی حضرت ابراہیم سلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کو سورة قرآن اللہ الفاظ نقل کرتا کہ رب بنا وہ جاننا مسلم اور وہ دکھا رہا تو ہمیں اپنا مسیح کرنا بردار بنا مسلم بنا ومن اور دگارہ ہماری نسل سے ہماری ضروری سے مسلم کر. کر. کر. دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ مز کا جسے آباد کرنے کی اور یہ تیرا اللہ جسے تعمیر کرنے کی تو نے ہمیں سعادت دی پروزارہ مکہ کے ان باشندوں میں, اس سرزمین میں ایک ایسا رسول آیات جو رسول کے تری آیتیں پڑھ کر ان لوگوں کو سنائے وہ ادھر ہیں اور جو رسول کے ان لوگوں کا تزکیہ کرے وہی طرح اور جو رسول کے کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے آپ دیکھیے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جن الفاظ میں جن کلمات میں, میں اور جن مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کی تھی جب ڈھائی ہزار سال بعد ان کی دعا قبول ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تو اللہ سبارک و تعالیٰ نے آپ کے بحثت کے وہی اہم تین مقاصد بتائے ہیں جو مقاصد کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی دعا ذکر کیا, کیا فرمایا اللہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جو لکھنے پڑھنے سے نہ آشنا حل سے نہ آشنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے آپ نہ لکھنا جانتے تھے آپ نہ پڑھنا جانتے تھے اور آپ کے ساتھ آپ اس قوم میں مبوس ہوئے جس شہر مکہ میں مبوس ہوئے جن عربوں کے درمیان آپ مبوس ہوئے وہ شہر مکہ بھی وہ عرب بھی لکھنے پڑھنے سے نا آش تھے امی قوم تھی اس معاشرے میں لکھنے پڑھنے والے انگلیوں پر گنے جاتے تھے بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اس لئے اللہ تبار کو چاہنے کا مین اور دوسری جگہ یہ رسول جو امید میں سے جو رسول آیا ہے کہ انہیں کی ضروریت سے انہیں کی نسر سے انہیں کی جنس سے انسانوں میں رسول انسان بن انسان ہی رسول بن کر آیا وہ نور نہ تھا وہ کسی اور جن سے نہ تھا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن نے کہا من فسیم اور یہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا انہیں میں سے بھیجا انہی کی ضروریت سے بھیجا انسانوں میں انسانوں کی جلد سے ہی انسان کو رسول بنا کر بھیجا اس کے بعد اللہ تبارت تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں ان تین اہم ذمہ داریوں کو ذکر کیا آج کے خدے میں مجھے اسی کی وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے پہلی ذمہ داری اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے بتائی کہ آپ کے پاس جو وحی آ رہی ہے آپ کے پاس جو قرآن اترا اتر رہا ہے آپ کے پاس جو اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے آپ اس وقت قرآن کو عنایتوں کو مدو قوم کو پڑھ کے سناتے ہیں گمراہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پر پہنچائے پرانی مزید کی آیتوں کو سنائے دولت و تبلیغ کا اول اور آخری ذریعہ یہی پرانے مدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آپ مطالعہ کر دیکھیں آپ کی دعوتی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ہتھیار یہی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے پرانی مجید نے کہا پہلا اے پیغمبر کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کو لے کر ان کافروں کے ساتھ جہاد کبیر کیجیے اس قرآن کو لے کر ان کافروں کے ساتھ قبیر کی کی جہاد کبیر کیجیے قرآن مجید کے اچھا جہاز یعنی پرانی مجید سننا قرآن مسجد کی تبلیغ کرنا قرآن مسجد پہنچانا یہ جہاد کبیر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر آن اور یہی کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو اسلام پہنچانا ہوتا تبلیغ کرنی ہوتی آپ کو زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اور کے پورے مقصد کو سمجھ جایا کرتا تھا جب آپ کی دعوت شباب پر تھی مشکین مکہ پریشان تھے اور مختلف سازشیں مختلف تدبیریں کر رہے تھے کسی طرح آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اور کسی طور کامیاب نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے سے سمجھدار دانشمن اور عقل مند انسان کا انتخاب کر کے جسے اتبا کہا جاتا تھا مکہ کا سب سے بڑا دانشمن سمجھدار انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا سمجھانے کے لیے اصبہ آیا اور لمبی چوری تقریر کرنے لگا سمجھانے لگا اور خود کو بڑا ناشے اور خیر کا بتا کر آپ کو کتاب کر کے کہنے لگا محمد تمہیں کیا ہو گیا کتنی عزت تھی تمہاری کیا مقام تھا تمہارا کیا مرتبہ تھا تمہارا اور یہ سننے کیا شروع کر رکھا ہے کہ تمہاری اس نئی دعوت نے خاندانوں میں چھوٹ ڈال دی ہے اولاد کو والدین سے جدا کر دیا ہے آخر بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اور پوری لمبی فہرست اس نے رکھ دی بادشاہ بننا چاہتے ہو حکومت چاہتے ہو کیا چاہتے ہو دنیا کی دولت چاہتے ہو خزانے چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے اور اس نے جب اپنی بات مکمل کر لی آپ نے کہا تم اپنی بات مکمل کر چکے کہا کہ ہاں میری بات مکمل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میرا جواب سنو میرا جواب سنو اور آپ نے جواب میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کی آپ نے سرح حامی فستلت کی تلاوت شروع کر دی سڑہ حامی فستلت کی تلاوت شروع کر دی قرآن پڑھتے گئے پڑھتے اور جب پردے پر پہنچے مکہ آپ کی دعوت کو راس کرتے ہیں آپ انہیں کہہ دیجیے کہ, دی کہ لوگوں میں تمہیں اسی انجام سے ڈراتا ہوں جو انجام کے تم سے پہلے آگو سموہ کا ہو چکا ہے اس آیت پہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوکھلا گیا اس نے کے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کہنے لگا محمد بس کرو بس کرو کرو کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ نبی برات ہیں آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات سچی ہوا کرتی ہے اگر آپ یہ ڈرا رہے ہیں کہ تم امام نہیں لاؤ گے تو ہاتھوں سمو جیسے انجام سے دو چار ہونا پڑے گا وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ دور سے چہرے کو دیکھ کر کام نے کہہ دیا کہ محمد کا جادو اس پہ بھی اثر نبی کریم صلی اللہ وسلم اللہ کی آیتوں کا پڑھ کے سنانا آیتوں کے اندر قرآن مزید کی گیٹ کے آیتوں کے اندر وہ قوت سافیز ہے کہ زندگیوں کو بدل کر دیتی ہیں سلاوت آیات ایک مقصد تو ہے اور سلاوت آیات کا دوسرا مقصد خود دائی کی اپنی تربیت دائی کی اپنی تربیت دائی کی اپنی, اپنی حوصلہ افزائی اور دائی کو حوصلہ دینے کے لیے سلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جن مشکل ترین اور دشوار ترین حالات سے گزر رہے تھے ان تمام ترین تمام حالتوں میں آپ کی تسلی اور اطمینان کا ایک ہی ذریعہ تھا وحی الہی آج جن حالات سے گزر رہے ہوتے آسمان سے وحی آتی اور آپ کو سکون ہو جاتا سورہ یوسف مکے میں آپ صلی اللہ وسلم کو ستانے والے آپ کے اپنے رشتے دار آپ کو گالیاں دینے والے آپ کے اپنے رشتے دار آپ کو برا بڑا ٹہنے والے آپ کے اپنے رشتے دار آپ کو قتل کی دمکیاں دینے والے آپ کے اپنے رشتے دار آپ کا جینا دوہر کرنے والے آپ کے اپنے رشتے دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر رنجیدہ ہوتے کہ مجھے ستانے والے میرا اپنا چچا میرے اپنے رشتے دار میرے اپنے آئسہ وفارف میرے اپنے بھائی مجھے گالیاں دینے والے یہ مجھے ڈاٹنے والے یہ مجھے مارنے والے یہ. یہ سوچ کر نبی تری صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہو رہے تھے انہیں ہیں سروی ہو سکنا سے انہیں ایم میں سورہ یوسف نا ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علام کو گویا بتایا گیا اے پیغمبر آپ کو اگر آپ کے رشتے دار ستار ہے تو رنجید حاصل ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے ساتھ ہی نہیں آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کے ساتھ ہی ہوا ہے ان کے پہلے مخالف ان کے اپنے رشتے دار یوسف علیہ السلام کو دیکھیے خود ان کے اپنے بھائیوں نے ان کے ساتھ بیسا سلوک کیا تسلی نسین واقعات نے اس وحی سے اللہ اللہ تسلی ملا کرتی اس لئے قرآن کہتا ہے میں اے پیغمبر ہم آپ کو پچھلے نبیوں کے وہ واقعات سناتے ہیں جن واقعات کو سن کر پڑھ کر آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے پسند قرآن مزید جو جا وجا قوموں کے واقعات ذکر کرتا ہے جا بجا مختلف پیغمبروں کے واقعات کو ذکر کرتا ہے اس کی اہمیت کو آپ اسی وقت سمجھ پائیں گے قرآن مزید ایک عملی کتاب ہے بند کمروں میں بیٹھ کر پڑھنا پڑھانا الگ چیز ہے اور عملی میدان امن آپ طاقت کے میدان میں قدم رکھیں اور آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہو اتباع سنت کی طرف بلا رہے ہو اور لوگ آپ کو گالیاں دے رہا ہو آپ کے دشمن بن رہے ہو لگے گا کہ جن حالات سے قرآنی مجید کیے کیے، آپ گزر رہے کا سامان فراہم کر رہی مقصد یہ تلو آ رہے آپ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں خود اپنے لیے بھی اور مدو قوم کے لیے بھی اس کے بعد قرآن نے کہا وہی کی چلاوٹے آیات کے ساتھ ساتھ یہ رسول اور یہ پیغمبر کیا کرتے ہیں لوگوں کا تزکیا کرتے ہیں تزکیا کا مطلب کیا ہے تجکیہ کے نفسی معنی آتے ہیں پاک کرنا صاف کرنا اسے ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں تربیت اردو زبان میں جسے تربیت کہا جاتا ہے قرآن مجید اسی کو تزکیہ کہتا ہے تلاوت آیات کا مقصد کیا ہے تلاوت آیات کا مقصد تزکیا ہے اور ترکیے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو فاک کرنا ان کے دلوں کو پاک کرنا جس دل میں شرک ہے شرک سے پاک کر کے توحید کو تو رکھ دینا جس دل میں نفاق ہے نفاق سے پاک کر کے ایمان کو رکھ دینا جس دل میں جھوٹ ہے جھوٹ سے پاک سے پاک کر کے اس کو سچائی کا آدی بنانا جو وعدہ دلا بھی کرنے والا ہے اس کو وعدہ پورا کرنے والا بنانا جو اخلاق سے آ ہے گرا ہوا ہے اس کو اخلاق والا بنانا ترج و تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا تج و تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل کامل والم کے کامل مربی سے مربی سے آخر آخر صلوات اللہ حضرت ابراہیم یہ حضرت ابراہیم نے يسلو علیہ و و و کیا اللہ رسول بے جو ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کا ترقیہ کرے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آج کی بحثت کے مقاصد بیان کیے تو پہلے تزکیے کا ذکر کیا بعد میں تعلیمی کتاب و حکمت کا ذکر کیا و یوزر کومول کی تھال بیٹھے ہیں قرآن مزید اپنے اس اسلوب سے تعلیم پر ترکیے کو تعلیم پر تربیت کو مقدم کر کے بتانا چاہتا ہے کہ کتاب و سنت کا علم وہی شف حاصل کر سکتا ہے جو جس کے پاس اخلاق ہو جس کے پاس تربیت ہو تربیت سے آری ہو انسان اخلاق سے آری ہو انسان تو پھر ایسے انسان کے لیے یہ علم کوئی نفع نہیں دے گا یہ علم ایسے انسان کے خلاف عوام بنے گا, بنے گا جس کے پاس تربیت نہ ہو تسیہ نہ ہو اخلاق نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالی مربی تھے آپ کی سات تربیت کے رہنما اصول چھوڑے ہیں آپ نے مثالی خطوط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے کرام اسلام اللہ علی یعنی مجمعین کی تربیت کی آپ جیسا مثالی اور کامل مربی بھی نہ آج تک پیدا ہوئے اور نہ ہی سیاحت تک پیدا ہو میں دو واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ان دو واقعات کی روشنی میں آپ کی آپ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی انوکھی تربیت ہوتی تھی ایک تو مشہور واقعات مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسلام رضوان اللہ علی بھی آپ کے ساتھ ہیں سلیہ وسلم و علیہ وسلم. ایک بندھو آیا پیشاب کرنے لگا پیشاب کرنے لگا سارے کرام اسلام اللہ علی یعنی مجمعین لب کے اس کو ڈانٹنے لگے غصہ کرنے لگے اور خوف اس کی جانب لب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اس کو ساری بھوجانے دو اس کو روکنا اس وقت مفا بخش ہوتا ہے جب کہ ابھی اس نے پیشاب نہ شروع کیا ابھی ہم تو پیشاب شروع کر چکا ہے اب اگر اس کو روکنے جائیں گے پکڑنے جائیں گے بھاگے گا پوری مرضی گندی ہوگی جی. اگر نہ چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دیا اور جب پیشاب کر چکا بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ تاکہ المساجد لا انما کا اللہ کے بندے یہ مسجد ہے یہاں پیشاب اور, بس. بس اور نماز پڑھ کے جو ہے کیا دعا دعا کہ اللہ ہم دونوں کے سوا کسی پہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے وہ بدو تھا بدو تھا وہ دیہاتی تھا وہ دیہات سے آیا وہ انسان تھا ہو اور دیہاتی ناشنا ہوتے تہذیب سے, سے، کیسے، کیسے، کیسے قرآن قرآن قرآن دیہاتی اگر کافر ہوتے ہیں تو ان کا کفر بھی آم لوگوں کے مقابلے میں سخت ہوتا ہے وہ منافق ہوتے ہیں تو ان کا نفاق بھی عام لوگوں کے معاملے میں سخت ہوتا ہے مقابلے میں سخت ہوتا ہے وَأَجْدَرُ أَنَّا مَا خُدُودَ مَا انزل رسول اور علم سے بھی ناشنا ہوتے ہیں دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کے دل میں بھی داخل ہو گئے ایک دیہاتی کے دل میں بھی داخل ہو گئے وہ دعا کر رہے پر محمد برحم ہم دونوں کی فور کسی محمد کر اور اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے واقعے کو پڑھی بخاری مسلم ابودا اور سنن وغیرہ میں بھی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوئی میں داخل ہوئے دلے کی دیوار پہ دیکھا کہ کسی کا تھوک لگا ہوا ہے لعاب لگا ہوا ہے آپ کا چہرہ اسے سے سرخ ہو گیا آپ صلی اللہ علام سب غصہ ہوئے اور سہارے کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو سکار کر کے کہنے لگے کس نے ایسا کیا برہم نے آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھوٹی سی چھڑی تھی ازبوت گئے جا کے آپ نے صاف کیا آپ صلی اللہ علیہ آپ نے جا کے صاف کیا آپ آپا سے بھی کہہ سکتے تھے لیکن مسجد کی خدمت یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے مسجد کی خدمت کرنے سے آدمی چھوڑنا نہیں ہوتا یہ بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ مزبوت گئے چھڑی لے کر گئے اور اس لوگ کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد خوشبو منگوائی خوشبو منگوا کے اس لگا دی کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کسی اعتبار سے دیکھتے ہیں پیشاب بل استفاق نجی سے پیشاب بل استفاق ندی گندا ہے لیکن انسان کا جو لعاب ہوتا ہے وہ گندا نہیں شریان شران وہ نجازت نہیں ہو انسان کا لعاب سمجھ میں جو چیز گندی ہے پیشاب وہاں غصہ نہیں ہو رہے وہ بھی مسجد میں ہو رہا ہے پیشاب لیکن یہ جو لعاب ہے چونکہ جو شران طاہر ہے اس کو جب آپ دیوار پہ دیکھ رہے ہیں مسجد کی تو غصہ ہو رہا ہو جو جہاں بظاہر غصہ ہونا تو وہاں نہیں ہو رہے اور جہاں نہیں ہونا تو وہاں ہو رہے ہیں بظاہر یہ کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا کرتے تھے آپ غصہ وہاں کرتے جہاں آپ یہ دیکھتے کہ سامنے والا غصے کو برداشت کر سکتا ہے آپ اپنی ناراضگی کا اظہار وہاں کرتے جہاں دیکھتے کہ اظہار ناراضگی کا کچھ فائدہ ہوگا اگر یہ غصہ جو آپ نے لو کے موقع پر کیا اگر اس دیہاتی کے ساتھ کرتے تو کیا ہوگا وہاں غصہ دہلی نفانہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی تربیت کا یہ مثالی یہ انوکھا نقصہ ہے کہ آپ لوگوں کے مزاج ان کی تربیت ان کے ان کے اخلاق کو دے کر ان کی نفسیات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیا کرتے تھے اس لیے سبحان اللہ کیسے کیسے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور کیا کیا بن گئے رضوان اللہ یاری مسمین مثالی تربیت اور وہ تربیت کہ اس کی خوبیوں کو آج دشمن بھی مانتے ہیں تربیت کے بعد قرآن کہتے ہیں تعلیمی کتاب و حکمت وہی بھائی لم ومل کتاب اور یہ رسول السانہ وہ کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں کتاب یعنی اللہ کی کتاب حکمت حکمت سے مراد امام شادی رحمت اللہ علی نے نقل کیا ہے کہ حکمت سے مراد امام شادی کہتے ہیں اپنے زمانے کے معتبر علم میں نے سنا ہے کہ حکمت سے مراد سنت رسول ہے پرانی مجید میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر آیا ہے وہاں حکمت سے مراد سنت رسول ہے وہی اللہ محمد اور یہ پیغمبر کی تیسری ذمہ داری تھی تذکیہ اور تربیت کے بعد انسانوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھانا مکرم بھائی آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس سال کے قریب سے یہ تین مقاصد تھے تلاوت تزکیہ تعلیم کتاب و حکمت بیس سال کے قریب سے عرصے میں ان تین ذمہ داریوں کو اتنی آسان طریقے سے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا کہ سبحان اللہ قوم جو امی قوم تھی جو امی قوم تھی بیس پچیس سال بعد کیا بن گئی بیس پچیس سال بعد اس قوم کے اندر مقصر پیدا ہوئے محدث پیدا ہوئے علماء پیدا ہوئے فکاہ پیدا ہوئے کیسے کیسے علم والے شفیت سے علم شخصیتیں پیدا ہوئی پچاس سال کے قریل سے عرصے میں دنیا والوں نے دیکھا کہ یہی بدو قوم عرب دنیا کے علوم و فنون علوم و فنون کے میدان میں دنیا کی قیادت یہ قوم کر رہی علما فنون کے میدان میں دنیا کی سیادت یہ کام کر رہی آپ رسم کی بحث سے پہلے اربوں دوسری اور ساری حکومتیں وقت کی سپر پاور طاقتیں دی روم اور ایران عربوں وہ بے شمار سے باہر سمجھتی تھی حساب میں میں رکھتی تھی لیکن اللہ پر 50 سال کے خرید سے عرصے میں یہ کون دنیا کی ایمام بن گئی دنیا کی بن گئی دنیا کی لیڈر بن گئی اور اللہ کے دین کو اور اللہ کے پیغام کو لے کر مشرقوں مغرب میں چلی گئی اور قرآن مزید کے الفاظ میں ایک قوم خیر امت بن گئی کم خیر امتی نوقریت خیر امت بن گئی رویہ زمین کی سب سے بہترین امت سب سے بہترین امت جس کا دین سچا جس کے اخلاق سب سے اچھے جس کے معاملات سب سے اچھے اور جن کے جن کا جن کی زندگیاں جن کا سرد حیات سب کے سب اور قوموں کے مقابلے میں سب سے بہتر یہ انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف بیس سال کی محنت میں بیس تیئیس سال کی محنت میں یہ انتلاب اللہ نے برپا کیا اور دین کو خالی کر کے رکھ دیا اللہ تعالی نے جو ارسل رسوله و دین الحق وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا دینی حق کے ساتھ بھیجا علی گیروں کھلنے تاکہ رسول اس دین کو تمام داخلوں پہ غالب کر دے نبی وسلم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کر دیا سن نو میں سارا جزیر عرب اسلام کے زیر شاید آ گیا اس لیے سن نو ہزری کو عام القوف کہا جاتا ہے جس سال کے سارے جزیر عرب کے قبیلے اپنے نمائندوں کو نبیت اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر کفر و شرق سے پاک کا اعلان کر دے اور اللہ کی توحید کو اپنانے کا اخرار کرتے تھے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کو غالب کر دیا اور محترم بائیو لوگ کلی بتاتا ہے اسلام آیا ہے غالب ہونے کے لیے اسلام آیا ہے دنیا میں غالب ہونے کے لیے یہ ہر دور اور ہر زمانے میں اسلام کا ذربہ صرف نبی کریم صلی اللہ کے زمانے تک محسوس نہیں اسلام غالب رہے گا ہر دور میں غالب مسلمان مغلوب ہو جائیں یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں محبوب ہو جائیں مقبول ہو جائیں مگر بہر سورج اسلام ہمیشہ غالب رہے گا اسلام ہمیشہ غالب رہے گا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے یہ بھی اور الج آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ غزب اسلام کی کیسی کیسی لویزیں اور غلب اسلام کے کیسے کیسے مظاہر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پرانی مذکور ہے بران کے ساتھ وہاں قرآن نے ایک در سے یہ دیا کہ اسلام کی یہ فطرت ہے کہ جہاں اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہو جس گھر میں جس بستی میں جس ملک میں اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہو جہاں اسلام کے مخالفین زیادہ ہو اسلام انہیں اسلام کا نور جو پیدا میں سے اسلام کا نور چمکتا ہے آن، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا کابل کا جو آنا کو جیسے مدرم جیسے آس احسان سے کہا کرتا تھا قرآن کہتا ہے سورہ مومن میں اسی فروم کے دربار اسی کے دربار میں ایک دربار کو اللہ نے ہدایت دے دی ہدایت اور مسلمان ہو گیا اسلام لا لیا اور اپنے کام قبیلے کو نصیحت کرنے لگا اس کی پوری تقریر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوبیس میں پارہ سور مومن میں ذکر کی ہے وہاں فرونیوں میں سے سیوں میں سے فرون کے سرماریوں میں سے ایک شخص کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا وہ مومن ہو گیا موسا علیہ السلام پہ ایمان نہ لیا یہ اور بات ہے کہ فرعن کے ظلم سے ڈر کر وہ ایمان کا اظہار تو نہیں کر سکتا تھا لیکن دبی الفاظ میں جب بھی موقع ملا اس نے موسا علیہ السلام کی تعریف ضرور کی اور موسا علیہ السلام کے حق میں آواز ضرور بلند کی آج آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ شاہ مشرف پر اسلام ہوئی یہ وہ شخص جس نے عالم اسلام پر حملہ کیا عالم اسلام کے سلسلے میں نا ازم اللہ نا پاک لیے ہوئے مسلم ممالک کو اپنا حد بنایا اللہ اخباروں کو تعالیٰ نے اسی کے گھر اور ماضی قریب میں ایک تجزیہ ماضی قریب کا ایک تجزیہ ایک سروے کے مطابق اسلام آج الحمدللہ للہ اس رفتار سے بڑھ رہا ہے آج سے چار سال پہلے آج سے چار سال پہلے برطانیہ میں مسلمانوں کی تعداد صرف پانچ لاکھ تھی برطانیہ میں مسلمانوں کی تعداد صرف پانچ لاکھ تھی اور چار سال بعد اس وقت مسلمان چوبیس لاکھ چوبیس لاکھ حکومت کا سروے حکومتی سطح پر یہ سروے کرایا گیا سمجھ رہے سبحان اللہ چار سال کے اندر اتنی کثیر تعداد اور حکومت نے یہ بھی معلوم کیا کہ ہو سکتا ہے یہ باہر سے جو آنے والے ان کی کثرت ہے لیکن جائزہ نے بتایا کہ باہر سے کام کے لیے جانے والے کم ہیں یہ خود برطانیہ کے وہاں کے باشندے ہیں جو اسلام سے متاثر ہو کر کنورٹ ہوئے ہیں اور وہ پریشان ہیں اگر اسلام اسی رفتار سے جاری رہا اور الحمدللہ وہ برطانیہ نہیں امریکہ دنیا کا معاملہ یہ ہے آج دنیا کا ایک طرف تو دوسری قوم فیملی پلاننگ کر رہی ہے ایک طرف فیملی پلاننگ کر رہی ہے اور بھائی افسوس کے ساتھ آج مسلمان بھی کرنے لگے پھر بھی اور قوموں کے مقابلے میں مسلم قوم کا معاملہ بہتر ہے پلاننگ کی وجہ سے ان کی تعداد ہر جگہ گھر رہی مسلمان بڑھ رہے ہیں اور دوسری جگہ الحمدللہ ایمان کے نور سے متاثر ہو ہوگا جو کنورٹ ہو رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں مسلف اسلام ہو رہے ہیں دو دو طرف سے مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرسنگ شارت کہ جو آپ نے سرمایہ اللہ, اللہ مطلب کہ ایک دن آنے والا ہے ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب اسلام پوری دنیا پر اس طرح غالب ہوگا کوئی پتکا مکان کوئی کچا مکان کوئی بننا کوئی محر کوئی جھونپڑی ایسی بات نہ رہے گی جس میں اسلام کا کریمہ نہ پہنچ جائے اسلام غالب ہو کر رہے گا اور ہمیں امید ہے کہ آنے والی صدیاں انشاءاللہ تعالی اسلام کے غلوے کی صدیاں ہوں گی محترم بھائیو ہم اگر عزت چاہتے ہیں سربلندی چاہتے ہیں اسلام کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے اسلام کو گھر حال گا ہی اس کی قسمت میں بننا ہی ہے ترقی کرنا ہی ہے مسلمان چاہے پیچھے ہٹ جائے مسلمان چاہے سوال کسیر ہو جائے مسلمان چاہے مغم ہو جائے مسلمان چاہے محکوم ہو جائے اسلام کی عزت اور سربلندی کا تعلق مسلمانوں کی عزت اور سربلندی سے نہیں مسلمان اگر عزت کی زندگی چاہتے ہیں کہ اسلام کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں تین ان, و خطوط سے کام کرنا پڑے گا یہ سلوایات وی تین و خطوط کو بنیاد بنا کر ہمیں اسلام کی دعوت کو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا سب صحیح معلوم ہے انشاءاللہ تعالی جو جو عزت و سرمنگی جو جو سر ترقی اسلام کو نصیب ہو رہی ہے وہی ترقی ہم مسلمانوں کو بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ بھائیو ایام تشریف سے ہم گزر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ایام تشریف ہیں یعنی دلچس کی گیارہ بارہ تیرہ ایام تشریف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائیام اقلیوں شربیوں ایام, ایام تشریف یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں کھانے پینے کے دن ہیں اسی لیے اسی لیے علم نے اس حدیث کے پیش نظر غیر حاضر کے لیے ان دنوں روزہ رکھنے کو منع کیا ہے ایام تشریف یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور ساتھ مری کریم صحتم نے فرمایا وہ ذکر اللہ عز ایام تشریف اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں یعنی جس طرح سے کے پہلے آشرے میں ہم اللہ تبارک فکر کرتے رہے میں تشریح ختم ہونے تک یعنی کل مغرب تک بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسے ہی کثرت سے ذکر کیا, ذکر کیا کرے اللہ کے کرام اکرام اللہ یعنی مجمعین دلی کے پہلے عشرے میں اور یعنی تشریح وغیرہ میں بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے اور ذکر سے آواز بلند کرتے تھے بلند آواز سے ذکر کرتے تھے اور ان کی آواز کو سن کر بازار کے جو ووپاری تاجر کاروباری ہوتے وہ سب کے سب اپنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے a ti اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال سے ایک بھی ہے کہ قربانی کی گنجائش ایام تشریف ختم ہونے تک ہے یعنی کل شام تک بھی قربانی کی جا سکتی ہے عید کا دن اور عید کے بعد تین دن تک قربانی کی جا سکتی ہے اگر کسی نے قربانی نہیں کی ہے اب وہ کرنا چاہتے ہیں کل شام تک اجازت ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں رب العالمین ہماری اور آپ کی تمام قربانیوں عبادتوں اور عادتوں کو قبول کرنا ہے ہمیں بارہ اللہ, اللہ کو قرآن وإياكم بما فيه من الآيات أذكر الحكيم إنه طهد جواب كريم ملك بره فرحيم رب الحكيم.